اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تھا اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سننی والا گزر چکا